محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبرلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي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 وعلى آلك وآصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين دوستانِ گرمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خالقِ عرض و دی حمد و سنا و درودِ خاتم اللنبیاء علیہ التحیت و سنات و بعد وحدہو لا شریک مولا جل وعلا دی بارگہ دے اندر عاجزان فریاد ہے کہ مولا تعالی نفسو شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجا فرماوے اس محفل کل خانی اپنی بارگاہ قبول فرما کے بھائی محمد ادنان صاحب بخشش و مغفرت دیاں قبر دیاں منزل آسان فرماوے دوستان گرامی وقت انتہائی کم ہے میں انتہائی اختشار ابرت کے حوالے نال. چند گلیں جناب دے گوش گزار کروں گا جان والے چلے جاندے نے جس نفس دا وقت آ گیا ہے، وقت مقرر آ گیا انہیں اپنے وقت مقرر تے. نہ ایک گھڑی اگے نہ پیچھے دنیا تو کوچ کر جانا لیکن اسان پسماند گانوں یعنی اسی زندہ وا دنیا سے موجود ہاں اللہ تعالیٰ قرآن سانوں کی سبق سکھا رہے ہیں。قرآن مجید اور حبیب خدا اللہ والی, وآلی, وآلی, وآلی, وآلی, وآلی فرمانے عالی شان سانوں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظر والے واسطے، عقل وال واسطے موت عبرت بنایا لیکن اگر کوئی عقل والا ہو کوئی دیکھنے والا ہو کوئی سمجھ رکھنے والا ہو اللہ و تبارک و تعالی نے دو لوگوں سے خطاب فرمایا دو قسم کے لوگ ایک عقل والوں سے دوسرا نگاہ والوں سے یا عقل والا ہو یا نگاہ والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل والو عبرت حاصل کرو اپنی زندگی سے اس دنیا سے اس دنیا کی آ جناب کھیل سے زمانے کے کھیل سے عبرت حاصل کرو دوسرے مقام تے فرمایا فرمایا فاتا برو یا الب اے نگاہ والو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو یہ عبرت کیا ہے عبرت دا مانا بزرگ فرما نے فرمایا کہ بندہ اگر کسے کسی سختی دے اندر ویکھے یا مرگ دے اندر ویکھے یا قریب مرگ ویکھے تو بندہ ان کے یہ نہ سمجھے کہ یہ سی جانا ہے ان کے بندہ اپنے, اپنے آپ وگاہ مارے کہ یار میرا حال بھی اے ہوئی ہے یعنی کہ مرن والے دی تھا تے اپنے آپ رکھے وقت مقرر تے ہر جان والے نے جان ہے لیکن ساڈے لئی جو حکم ہے اللہ تعالی نے اُدھے حبیب نے ساڈے لئی جو حکم فرمایا ہے وہ یہ کہ جا وقت آ گیا وہ تے چلا گیا لیکن جہے پیچھے رہ گئے ہیں انستے حکم ہے کہ تھی ادے تو ابرت حاصل کرو عبرت کیون حاصل اگر کوئی گناہ گار ہے اگر کوئی سود ہے بعد آ جا دے. اگر کوئی بعد آ ج اگر کوئی شرابی ہے تو شراب تو باز آ جائے اگر کوئی اللہ رسول دا نہ فرمان ہے تو تو بعد آ جائے کیوں عبرت دا معنی ہوئی ہے کہ دوسرے ویخ کے او دے حال آپ نے تسلط خیال نال او دہ حال یعنی خیالات دے اندر آپ نے ذین دے اندر او دے حالات نو آپ نے مسلط کر دینا اور آپ نے آپ نو کہنا بھئی تیرا مقام تے تیرا انجام بھی یہ ہوئی ہے اسے واسطے اللہ تعالی نے وعد اعلان فرمائے ارشاد ربانی نہیں فرمایا فاتا برو یا اے اکھا والے اکھاں عبرت حاصل کرو اپنی زندگی تو زمانے دے کھیل تو اس نظام تو دنیا دے نظام تو کسی دے مرن تو کسی دی تکلیف تو کسی دے مرض تو کسی دی مصیبت تو کسی دے غم نو جدو بے کھو اپنے آپ نال اپنے آپ نو او دے مقام تے رکھ کے پھر سوچو کہ جے دے اے دی جگہ تے میں ہوں جے اے دی منجی تے میں ہوں جے اس تکلیف دے اندر میں آ جا ہوں یہ جی جناب والی آج جنادہ میرا پڑھیا جاندہ آج لوگی مینوں نوکندیاں تے چک کے لائے جاندے تے میرا کی بڑھنا سی میں تے نہ کوئی تیاری کیتی ہے نہ کوئی عمل کیتا ہوئے نہ رب رسول نو رادی کیتا ہوئے نہ رب دی منی ہے نہ رسول دی منی ہے فاتح یا علی الابصار بزرگ فرما نہیں سایت دما بزرگ فرما فرمایا جیڑا بندہ سیدا نہ جیڑا بندہ سیدا نہ نہ جنا کسے دا کفن دفن کر کے سیدا نہ ہوے جناب والی غسل دے کے نوا تو نوا کے بھی سیدھا نہ ہول پھر بھی اللہ رسول وے مائل نہ ہومایا ایسا مردہ اللہ دا قرآن کر سکتا ہے نہ محبوب دا فرمان کر سکتا ہے دا دل اتنا پتھر بن گیا وے سخت ہو گیا وے تا سیدنا فاروق یاد رضی اللہ ہو عنہ ہو جدو خطبہ فرما ہوں سن یا خطبے کی ابتدا اندر یا آخر در فرما ہوں سن لوگ کفا بل موت وائزا انسان کو سکھانے کے لیے صرف موت ہی کافی ہے فرما ہے جی تھے اتنے میرے اثر نہ کرن، میرا خطبہ اثر نہ کرے اللہ سونے دا قرآن اثر نہ کرے حدیث اثر نہ کرے فرما ہر بندے واسطے یہ حکم ہے کفا بالموت موت واضح وا واستے نسیحت واستے بندے سکھان واسطے موت ہی کافی ہے کی مطلب ہے وہی مانا اللہ سونے دے گران والا کہ جے کوئی موت ویکھے جے کسے نو کوئی مردہ ویکھے قریب المرگ ویکھے تکلیف دے اندر ویکھے خدا دیا بندیا موت والی تکلیف ایسی ہے ای ای اوہی بندہ محسوس کر سکدا وے جن تے اے حال تاری آ یہ حال ہے نہیں سمجھ نہیں آ سکتی ادو سمجھ آ بندے دے جائے جکتی آج آئی وکرنا گل کوئی مولا سونے نے مولا سونے بھی قرآن پاک دی اس آیت دے بارے بزرگ فرما نے جہاں اقل والا ہوگاہ والا ہوج رکھ والا ہوا ہواستے کافی ہے کہ جدو زمانے دے اندر کوئی دکھ سکھ موت تکلیف بیماری ویکھے گا وہ جنابے والی عبرت حاصل کرے گا عبرت حاصل کر کے رب رسول دی طرف متوجہ ہو جائے گا برے کم آ جائے گا بھائی کموں چڑھ دے گا چنگے کماں پاسے آ جائے گا خدا دیا بندیات جے کوئی آ اس سختی دی کوئی سمجھ آئے کوئی سمجھ آئے کوئی اس حال تو واقف کرا بزرگ فرما اس حال تو اوہی واقع ہو جن یہ ہال تا میرے پیر باہو العارفین لارفین دے نے فرمائی جیون کی جان O oh, yara اللہ پانی اوت خرچ لوڑی دئی تجا اداد قبردار ہو قربان انار بہ میں قربان قربان تہو جیڑا بچ ہیاتی مردہ ذرا ذوقناك سبحان الله بھی باہو سرکار نے بھی یہ فرمایا فرمائی کا مرد آ جے نکلیف دردر ویے جنادہ ویے جنابے والی آسلک فن دے مر مرن تو پہلے مر جاوے مر جان کا کی مطلب ہے اللہ سونے نے جیویں فرما جی فارتا بے رو آؤ لب سار ای بند جے سمجھ رکھنا وے جے نگاہ رکھنا وے اج آپ دل تی را گا تیرا حال بھی یہ ہوا وقت اجے تیر محلت اپنے آپ سوار لے اپنے لوگ سنبھال لے رب سونے نال فرما برداری فرما برداری والا تعلق جوڑ لے او دے محبوب دی تابیداری کر لے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کس ویلے تیرے اتنے یہ حال آ ج خدا دیا بندے آج اکل <سؤال> ہوے نگاہ ہوے اقل نگاہ دے سن میرے دادا حضور ورگے پیر میرے علی ورگے میرے بابا فرید ورگے خدا دی قسم کا گیانہ ہے اکل والے نے تو تحریا اکل والے ہاں تیری میری عقل دنیا سمجھتی ہے قرآن کی عقل قرآن نے جنہوں اقل مند فرمایا ہے وہ دنیا سمجھن والی اقل نہیں دنیا ویخ والی نگاہ نہیں قرآن نے جنہوں اکل والا नि वाला फरमा दुनिया वेराद नहीं अकल वाले कबर की मुश्किल रुनिया के अंदर होच हो हो हो हो समझ सोच रखता होने के अदाबा वाली गिरफ्त वाली पकड़ वाली है जनाबे वाली बैठा धरती देते हो जन्नत दो रखते रखदाओ جا جے کوئی اے ہو یہو جہا بندہ ہوے ہو یہ بندہ تا میرے آقا آکا نامدار نے فرمائی جڈو مرن والا مرتا ہے ابھی نوکرے باہر آدھے بھن برا روڈے نے دوست آب او دی روح ویختی ہے رو اپنے آپ کو کہ یار کیوں پیروی نے یہاں کی بن گیا اے فرمانے رسول وقت تھوڑا میں ترجمے اکتفا کر رہا وا ہاں، فرمایا جدو مرن والا ویخ دے کیوں پیروی نے کیوں پہ شورو گل کرتے ہیں کیوں حالوں پہ حال پہ ہوتے ہیں یہاں بن کی گیا وے بن جا ہاں، فرشتہ آواز دے دہ منادی منادی منا ندار مرن ہوئے تو مر گیا جدو اے اکھ بند ہوئی ہے پھر اگلی نگاہ کھل گئی ہے پھر پردے اٹھتے ہیں وہ سارا کچھ ویچی بیٹھا ہوں اپنے رون والے اے اور رون والے او نہ رو اپنے اپنے رو روپے وہی اللہ کے قرآن والی بات پا چاہ بے رو یا قرآن بھی یہی کہتا ہے عبرت حاصل کر مردہ مرن والا کہہ رہا اپنے رشتے دار اتلے لو زندگی نو نان نہ نا سمجھ آت بختی ہے لیکن جس ویل آنکھ بند ہوندی ہے نا قرآن دی قدر بھی پی جاندی ہے اسلام دی بھی پی جاندی ہے اللہ رسول دی بھی پھر سارے پردے کھول جے جاندے ہیں اون پردے جدو کھلے مرن والا کی رو اپنے آپ رو جی گل کر میں دوکھا کھا بیٹھا وا اس دنیا تاوا گل صرف اکھ بیچن اک میٹنے, ہیں پھر ہیں. او میٹنے ہے وہ اختیاری میٹنا ہو ساری ساری سمجھ آ جائے ہوں جا بندہ دنیا تا ہو کے پیا جا کہ میں دنیا توکھا تو کھا بیٹھا جی تو سا نہ لیکن یہ آوازیں وہ سنتا ہے جو کان رکھتا ہو تو بابے فرید والے رکھتا ہو دل رکھتا ہو تو میں کنوں ڈورے دلوں فارغ عقلوں پیدل تیری میری عقل دماغ دل نگاہ یہ تو صرف دنیا تک محدود ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے اگر عرش کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لیتے ہیں وہ آوازیں یہ سن لیتے ہیں وہ قبر کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں وہ مردو کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں وہ جانے والوں کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں وہ ساری آوازیں سن لیتے ہیں پاک نبی سروار نے فرمایا روز قبر بول دی بندے آواز مار دی اے بندی آ, آ, آ, آ شل گیا میں آنا بہ ترا بے و آنا بہ و انا بہ تخت کیڑیا مکوڑیا گھر, رہا, دا گھر, رہا, دا گھر رہا, میرے لئی تیاری کر کے آئی لیکن تھی نہیں سنیا ہوں, نہ راتی سن لے آن سن لے آ لیکن میرے آکا انعامدار نے فرمایا ہے کوئی دن ایسا نہیں جانا جس دن قبر بول دی نہ ہو بندے پکار لیکن توں میں کدی سنے سنیا كی نہیں سنیا اس کا مطلب یہ ہے ہم عبرت لینے والوں میں سے ابھی نہیں ہوئے توجہ لیں گے فرمائیے ہم عقل والوں میں سے ابھی عقل والوں میں ابھی شامل نہیں ہوئے نگاہ اور بصیرت والوں میں شامل نہیں ہوئے وغیرہ جو عقل والے اور نگاہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا ہوتا وہ یہی کہتے ہیں بھائی یار اللہ نے بنایا ہے یہ امتحان ہے جانا تو آخر ادھر ہی ہے تو کیوں نہ ہو غفلت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے آگے کی تیاری وقت وقت کے ساتھ کر لیں توجہ ہے وقت کے ساتھ تیاری کر اور وقت کتنا ہے ہم تو اس دنیا کے کھیل تماشے میں مصروف ہو گئے پتہ نہیں کتنے جنادے پڑھائے کتنے مردے دفنائے کتنے غسل کہیں دبے والی کسے دا ماما مر گیا کسے دا چاچا مر گیا کسے دا برا مر گیا کسے دی والدہ مر گئی کسے دی بھن مر گئی کتنے کتنے مردے اپنے ہاتھ دفنا بیٹھے ہیں لیکن کدی سانوں بھی موت دا خیال آیا اچھی تو یہ کہہ لے آئی آپ اتے ہی رہ جڑے مر گئے مرنا سی سا پروگرام تو فرمائے سامنے مردہ پہ ہے تیرت نہیں پہ حاصل تے کدو حاصل کرے گا میرے آقا انعامدار نے فرمایا ابو ہرا جب شام ہو جائے نا صبح کی انتظار نہ کر جب تیری شام ہو جائے نا صبح کی انتظار نہ کر جب صبح کر لے تو شام کی انتظار نہ کر کیوں کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی اس کا حکم آ سکتا ہے اسی واسطے اقبال فرماؤں فرمائیے آتے ہوئے ہوئی جاتے ہوئے حاصل کرنی ہے بس تھوڑا سا وقت ہے آتے ہوئے ادا گئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں زندگی گزر گئی آخری حدیث میں آخے کہ ہم عقل والوں اور سمجھ والوں میں نگاہ والوں میں ابھی شامل نہیں ہوں صحابہ کے رام نے ارض کیا رسول اللہ ایمان والوں کی بھی کوئی نشانی ہے اور یہ بات یاد رکھے عقل آتی ہے ایمان کے ساتھ عقل مند صرف مومن ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے عقل بھی اسی کے پاس ہوتی ہے غیرت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے سمجھ بھی اسی کے پاس ہوتی ہے اور سوچو بچار اور فکر و نظریات بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو جنابے والی شکل انسان میں جانور ہے جانور سے بھی بدتر ہے قیمت تو ساری ایمان کے ساتھ ہے بات بھی ساری ایمان کے ساتھ اگر ایمان ہے تو عقل ہے ایمان نہیں ہے تو عقل نہیں ہے جو بے ایمان کافر ہیں اللہ تعالی نے ان کو فرمایا حملہ یہاں وہ بے کل ہیں, بے اقل ہیں. بے اقل ہیں. بے اقل کچھ کو فرمایا یہ کتے کی مثال ہے کچھ کو فرمایا گدھے کی مثال ہے کچھ کو فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جانوروں کی طرح ہیں کون کفار جو ایمان سے خالی ہیں اور جو ایمان والے ہیں نا اللہ تعالی فرماتا ہے الاخر البریا یہ ساری مخلوق سے بہتر ہے اور اکل ایمان کے ساتھ آتا صحابہ آرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ ایمان کی بالکل نشانی ہے کوئی علامت ہے مومن لوگوں کی بھی بالکل فرمایا ہاں کیوں نہیں آپ نے تین نشانیاں بیان فرمایا پہلی فرمایا تجافی اندار الغرور دوسری فرمایا ولنابت الادار الخلود تیسری فرمایا ولیدات الما قبل ہی فرمایا پہلی نشانی ہے پہلی نشانی ہے یہ جڑا مو من دھوکھے در پیار نہیں کروکھے کا کر کیوں فرمایا پاک نبی سرور نے فرمایا فرمایا عقل مند اے ایمان والے یہ دنیا دھوکھے کا گھر ہے اس سے محبت نہ کر کیونکہ جو دھوکھے باز ہوتا ہے وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا یہ دنیا سے ت نے اگر دل لگا لیا نا یہ تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی پھر روئے گا یہ وفادار نہیں ہے یہ بے وفا ہے اس لیے اس سے محبت نہ کر اس کے ساتھ دل نہ لگا کیوں ایک وقت آنا ہے کہ تجھے اسے چھوڑنا پڑے گا اور جب تم اسے چھوڑے گا یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گی یہ بے وفائی کر جائے گی اور جو بے وفا دوست ہوتا ہے جب بے وفائی کرتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے عقل والے اسی لیے فرماتے ہیں فرمایا اگر اپنے دل ایمان کو بچانا ہے پھر دوکھے بعد سے محبت نہ کر پھر ان سے محبت کر جو وفا والے ہیں وہ اللہ رسول ہے ترجمہ اسی کا ترجمہ خواجہ بابا فرید نے فرمایا خواجہ غلام فرید نے فرمایا سنا دیں خواجہ غلام فرید فرما فرمایا دنیا دان تھی آشنا مکارا وفا آزاد تھی, سبن سبا جنگن تھی انی یا رسول اللہ دوسری نشان کیا فرمایا والین بتویلا دار القلود جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ دکھے کی گھر سے پیار نہیں کرتا ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف زیادہ توجہ رکھتا ہے اگلے گھر کی طرف زیادہ توجہ رکھتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے سوتے اٹھتے چلتے بیٹھتے پھرتے ہر لمحہ اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بھی بات جاتا ہے شیطان کے جال سے بھی بچ جاتا ہے فرمایا یہ دوسری نشانی یا رسول اللہ تیسری فرمایا وداد قبل نزول فرمایا وقت آنے سے پہلے وہ جانے کی تیاری کر لیتے ہیں کون ایمان والے کون ایمان والے پتا چلتا ہے یہ نتیجہ گویا نک... کہ نتیجہ نکلا کہ عقل والے جو ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں اسی لیے وہ زمانے کے کھیل سے عبرت حاصل کرتے ہیں زمانے کے کھیل کو دیکھ کے غافل نہیں ہوتے غفلت میں نہیں پڑتے وہ جوں جوں دیکھتے جاتے ہیں دن بتن تیز ہوتے جاتے ہیں تو وقت کے آنے سے پہلے اپنے اگلے گھر کی تیاری کر لیتے ہیں پھر انہیں اس وقت پچھتانا نہیں پڑتا اس وقت پچھتانا نہیں پڑتا رونا نہیں پڑتا اس وقت پھر ان کو ہاتھ نہیں ملنے پڑتے اسی لیے پیر بہو سرکار کے کلام پہ بات ختم کرتا پیر سلطان اللہ عرارفین فرماؤں فرمایا کر تے پشتا سے ہون مان لے نہیں تو سر پچھتا پوے اجے وقت ہن من لے ہوں سر جکا لا تے پشتا سے تیری عمر ہے چار سو دا دری اتے کر لے سو گی سوا دری کر لے سو جاں جاں ہٹنا ڑے ہو مت جانی دل لوک چمنے اد مر داڑے ہو چوراں سات رل پور ہے برے آ رب سلامت چاڑے ٹھ کے بولو پچھلے بھی بولو گج کے بولو ہاتھوں بلند کر کے بولو جہے سڑتے نے جیڑے سڑتے نے ان کے سر سڑ کے سینے سواہ ہو جانے جی گج کے بولو اور شیر سن لوجہ نی پاتی حق تشتی ادب غیرت دی ہے کرتا تقریر چشتی ادب ت غیرت, غیرت دی ہے کرتا تقریر چشتی چشتی بولنے دے رکھ کے چشتی بول رکھ کے تلی واہ چو لے رکھ کے تلی واہ تک کے سڑی ملا بئی مان واہ ملا بئیمان واہ اور آخری شیر جن میں پڑھ رہا پورا پنڈال ہاتھ چک کے بولے گا چشتی دے نال مرسو چشتی سو جڑے سڑتے سڑ جان دے نال مرسو, چشتی دے نال جیسو, چشتی سو چشتی یا دشی سو تھو کے پیر پیسو سڑ جاؤ ظالمو سڑ جاؤ سارے جاؤ ظالمو سارے جاؤ سن سن کے سر دے جاؤ جڑے ٹرتے نے ٹر کے بولو سبحان اللہ چشتی دے نال مرسو چشتی دے نال جیسو چشتی دے یادشی اسا دو دھوکے پیر پیسو چشتی دے یادی اسا دو دھوکے پیر پیسو کیوں गैरतमंद हक द आलिम गैरतमंद हक दा आलिम गैरतमंद हक द आलिम चिश्ती जवान वाहवा गैरतमंद हक द आलिम चिश्ती जवान वाहवा तक तक कै सड़ी दे तक तक के सड़ी देना बईमान वाहवा हाथ में बुलंद करके मेरे नाल मिलके के पढ़ छो ا چیتے بیٹھے چشتی دا چیتے بیٹھے چشتی داچی بیٹھے چیشتی سارے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے داچی بیٹھے چیشتی جم کے ذرا جم کے جھوم کے داچی بیٹھے بیٹھے چیشتی رب بخشی شان واہوا تک تک کے سڑتے باٹھے ملا بے مان واہ ملا ला बाईमान वाह वाह मुल्ला बाईमान वाह वाह मुल्ला बाईमान वाह वाह आ